اب آپ اس مبارک سلسلے کا پانچواں سنا اللہم صل صلی سیدنا محمد والا أما بعد فقد كان الله تضارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ حَلَائِلَ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة للبيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم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 بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ آپ کی اس مسجد مبارک میں سلسلہ دروس شان امہات المؤمنین کے بارے میں از رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے افضل الرسل خاتم الرسل امام المبیا اب رحمت العالمین سیدنا انب وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے تمام انبیاء بر حق ہیں تمام رسول بر حق ہیں ان کی عظمت شان بر حق ہے لیکن سب سے افضل سب سے اجمل سب سے اکمل شریعت والے نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کوئی یعنی ہر وہ انسان جو الحمد کلمہ پڑتا ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے بھیجا گیا کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا کسی <سلام> خاص علاقے کے لیے نہیں بھیجا گیا تو اس میں یعنی یہ بالاتفاق بات ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں آپ تمام انبیاء اور اصولوں کے امام ہیں آپ سید الاولین والآخرین ہیں اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اللہ نے مجھے چن لیا جس کو اللہ چن لے ایک تو مطلق آیت مبارک ہے نا کہ اللہ اعلم و یجعل رسالتا کہ اللہ جانتے ہیں نا کہ مقام رسالت کا مقام نبوت کا تاج نبوت اور تاج رسالت کے پہننے کا حقدار کون ہے تو جن کو اللہ نے رسول بنایا اللہ جانتے ہیں اللہ اعلم اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مص علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ مشاء علیہ السلام میں نے آپ کو چن لیا ہے انفائیتوں کا عالنا سی میری میں نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لیے چن لیا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کو فرمایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اس کی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ ان اللہفی کنان تمن ول د اسماعیل کہ اللہ نے اولاد اسماع میں سے کنانا کو چن لیا وصطفی قریش من کنان پھر اللہ نے کبیلا قریش کو کنانا میں سے چن لیا اور پھر اللہ نے وصطف بنی ہاشم من قریش پھر بنی ہاشم کو قریش کے قبیلے میں سے چن لیا وصطفی میں بنی ہاشم پھر بنی ہاشم بھی تو بہت تھے نا ایک دو آدمیوں کا نام تو نہیں تھا وہ جو ایک قبیلہ تھا وہ بھی تو ایک شاخ تھی قریش کی بہت بڑی تو اللہ نے پھر مجھے چن لیا یعنی کتنا انتخاب در انتخاب در انتخاب در انتخاب, در انتخاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولد اسماعیل ولد اسماعیل میں سے اس قبیلے کو چنا پھر قریش کو چنا قریش سے بنو ہاشم کو چنا بنو ہاشم میں سے بنی عبد کو چنا اس میں سے اللہ نے محمد وصفا کو صلی اللہ علیہ ولا علیہ و اسحاب ہی و سلم وسیم ال کثیرن تو جب اتنا بڑا مقام ہو اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے پھر حضور نے اس کو مزید وضاحت کی پر میں ان اللہ استفانی ایک روایت میں کہ ان اللہ اختارنی کہ اللہ نے مجھے اختیار فرمایا مجھے جن لیا و یا لی صحابی پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ بھی جن لیے کہ جن کو میرا دوست بنانا تھا جن کو میرا ساتھی بنانا تھا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جن لیا فجا انصاری و اسہاری پھر ان صحابہ میں سے اللہ نے میرے معاون پیدا کیے میرے مددگار پیدا کیے ان میں میرے رشتے دار پیدا کیے کہ پھر میرے ان کے ساتھ رشتے ہوئے میرے ان کے ساتھ تعلقات ہوئے قرابداری ہوئی کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں لی ہیں کن کو آپ نے بیٹیاں دی ہیں تو یہ سارا انتخاب جو ہے انتخاب الہی ہے یہ سارا چناؤ جو ہے چناؤ الہی ہے اور جس بات کو اللہ چن لیتے ہیں تو اللہ علیم ہیں اللہ چاہے اللہ العیوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے اس لیے اس چیز میں کبھی کوئی نقص نہیں ہو سکتا کیونکہ چننے والی ذات ایسی پاک ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں دیکھنا بڑے سے بڑا آدمی پڑھا لکھا ہو لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ چیز دو سال کے بعد کیسے چلے گی تین سال کے بعد اس کا کیا حال ہوگا کیونکہ وہ بیچارہ ایپ تو جانتا نہیں وہ تو حاضر کو دیکھے اچھا حاضر کے دیکھنے میں بھی کئی غلطیاں کر جائے گا انسان ہے لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ کل کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا بازی کیا تھا حال کیا ہے اس کے سامنے تو سارے زمانے برابر ہیں اس کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں تو اسی لیے اللہ نے پھر ازواج متحرات اماحاد المؤمنین نساء النبی جو ہیں اللہ نے ان کو بھی محمد مصطفیٰ کے لیے چن لیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی اتنا عظمت عطا فرمائی کہ سارے قرآن مبارک میں لفظ زوج کا اطلاق بھی ان پہ آیا اور لفظ نساء انبی کا اطلاق بھی ان پہ آیا یا نساء النبی کہیں فرمایا کل ازواج کا کہیں فرمایا کل ازواج کا و بناتے کا تو لفظ زوج جو ہے اس میں تماسل اور تشقل جو ہے وہ اہل علم سمجھتے ہیں ورنہ لفظ ہر جگہ اللہ نے قرآن میں امراء کا استعمال فرمایا ہے تو یہ شان ازواج محمد مصطفیٰ دی. اسی پہ ہم بات کر رہے تھے اور آیت تتہیر پر ہمارا دفن اللہ نے حکم دیا پیغمبر کی بی بیوں کو کہ وہ کرنا تھی کنہ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلوب قرآن ایسا ہے کہ اگر قرآن بات کا حکم جو ہے وہ ایک خاص واقعے میں نازل ہو یعنی ایک حادثہ پیش آیا ایک واقعہ پیش آیا لیکن وہ قانون پھر قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے جیسے مسئلہ اظہار ہے ایک صحابی کو واقعہ پیش آیا تو قرآن نظر ہوا اسی طرح ابی لوبابا کا واقعہ پیش آیا اسی طرح اصحاب ثلاثہ جو تھے جب تبو کی جنگ میں پیچھے رہ گئے اور لیٹ ہو گئے غفلت ہو گئی تصاہل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاتا فرما لیا پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو وہ اترا تو ان تین صحابہ کے بارے میں تھا لیکن حکم قیامت تک کے لیے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس کو علماء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ القبرت و بھی عموم لفظ لاب خصوصی کہ عبرت جو ہے وہ عموم الفاظ سے ہو اب اللہ فرما دیں یا ایدین آپ حضور کے زمانے میں تو آپ صحابہ تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک ایمان لانے والوں کو شامل ہو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی احکام نازل فرمائے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے حضور کی بیویوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر استقرار پکڑیں اپنے گھروں سے بغیر ضرورت کے نہ نکلیں اور اگر اپنے گھروں سے نکلیں تو تبر روزے سے بچیں بظاہر یہ کتاب حضور کی بیویوں کو ہے لیکن یہ خطاب جو ہے عام ہے قیامت تک ہر مسلمان عورت کے لیے کہ جب اللہ کے نبی کی بیویاں جو پاک ہیں گھرانہ پاک ہے وہ شہر پاک ہے وہ زمانہ پاک ہے وہ اللہ کا پیغمبر پاک ہے جب اتنی تہادت کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے تو کسی اور کو بھی دعوت ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ سیر کے لیے جائیں وہ تفریح کے لیے جائیں اور وہ شاپنگ کے لیے نکلیں وہ بیچ پہ جائیں وہ بلا وجہ بازاروں میں پھریں وہ کلبوں کی جا کے ممبر بنیں وہ سوشل ورک کے نام پہ جا کے نبود باللہ بہر پھرتی رہے اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا اور باقی یہ کہنا یہ ایک بڑی جہالت ہوتی ہے بڑی یعنی اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی جب ہم عورت کو آزادی نہیں دیں گے جب ہم عورت کو مرد کے برابر نہیں لائیں گے جب عورت میدان میں آ کے کام نہیں کرے گی تو ترقی کیسے ہوگی یہ بہت الزامات ہیں یہ مہد الزامات ہیں جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے آپ اسلام کا دور سنہری دور دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں سیدنا صدیق سیدنا فاروق سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ان کے دور میں اسلام جو تھا ماشاءاللہ اللہ مدینہ منورہ سے چل کے اس چین تک پہنچ گیا اسپانیہ تک پہنچ گیا اسی لاکھ مربع میل پہ پرچم لہرا گیا تو اس میں کون سی عورتیں تھیں جی کون سی عورتیں آزادی تھی اور کون سی عورتیں برابر کا کام کرتی تھیں اس لیے ترقی ہو گئی یہ تو بہدین توہمات ہیں اور شبہات ہیں محت بابس ہیں ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو حضور کی بیبیوں کے لیے حکم تھا بھئی ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی شان کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر نماز کا حکم بھی ان کے لیے تھا ہماری نماز جب ان جیسی نہیں ہو سکتی تو ہم نماز بھی نہ پڑھیں کیونکہ عکم نسلات و آتین زکات یہ سارا حکم اسی آیت میں کھڑا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم بھی صرف حضور کی بیویوں کو تھا زکوٰۃ دینے کا حکم بھی پھر حضور کی بیویوں کو تھا تو یہ مہد ایک ایسی منطق ہے جس کا عقل سے یا حقیقت سے کوئی تعلق ہے اچھا اسی طرح ہمارے جو آزادی پسند لوگ ہیں جن کو آج کل آزادی نسواں پر بڑا زبردست شوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے بہرحال اس میں آزادی تو رہی ہے نسواں باقی نہیں رہا باقی سب کچھ رہا ہے اللہ کا شکر ہے آزادی تو ہے لیکن نسواں نہیں رہا کیونکہ نسواں ہوتا تو پھر پتہ نہیں آزادی نہ ہوتی تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ ان کا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر آزادی نہ ہوتی یا عورت کو فوج میں آنے کی اجازت نہ ہوتی پولیس میں آنے کی اجازت نہ ہوتی پائلٹ بننے کی اجازت نہ ہوتی ہمارے مردوں کے برابر آنے کی تو پھر بی بی عائشہ کیوں میدان میں نکلی تو بی بی عائشہ تو خود میدان میں نکلی ہے وہ محاط و منی ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پہ جنگ لڑی تو اگر بی بی عائشہ میدان میں آ سکتی ہیں جنگ لڑ سکتی ہیں خلیف راشد کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو پھر ہمارے دور کی عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اگر ان کے احکام عام ہیں تو پھر بیوی بی عائشہ کا جو عمل ہے پھر ہماری عورتیں بھی کر سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی فوج میں آ سکتے ہیں ہماری عورتیں بھی آ سکتی ہیں. اور وہ بھی تحریک چلا سکتی ہیں. تو اصل بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ وہ واقعہ کیا تو اس کا مختصراً میں آپ سے ارد کروں کہ واقعہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ بی بی ام سلمہ بی بی صفیہ یہ ازواج رسول ہیں یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو جب یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں تو اسی دور میں حضرت عثمان رنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کر دیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدین منورہ میں آپ کو شہید کر دیے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کے بعد خلافت کی بیت جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ ہو گئی تو وہ قاتلان عثمان جو تھے یعنی وہ جماعت جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا سب سے پہلے انہوں نے بڑھ کے بعد کی حضرت علی کے ہاتھ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ پہ بعت ہو گئی اور اسی دور میں ان لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل کے خلاف روکنے والوں میں حضرت علی بھی تھے حضرت طلحہ بھی تھے حضرت زبیر بھی تھے نوبان ابن بشیر بھی تھے کاب ابن اجرہ بھی تھے یہ وہ لوگ تھے جو ان کو روکتے رہے کہ خدا کا خوف کرو خلیف ہے وقت کو بلا بدیہ مظلوم شہید کر رہے ہو اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس کا اشارہ کرو لیکن انہوں نے نہ سنا چونکہ وہ تو عبداللہ ابن اپنے کی تحریک کے شکار ہو چکے تھے یہودیت کے جال میں پھنس چکے تھے اور یہودیت کا جال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے نکلنا پھر ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو بہرحال یہ ہوا کہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے بی بی عائشہ سلمہ بی بی صفیہ مکے میں تھی ان کو مکے میں خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو اسی دور میں حضرت طلحہ حضرت زبیر ان کو بھی خطرہ ہو گیا کہ کہیں قاتلان عثمان ہمیں بھی شہید نہ کر دیں تو یہ حضرات جو تھے حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت نعمان ابن مشیر کاب ابن عجرہ یہ وہاں سے چلے اور مکہ آ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے بی بی عائشہ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہو گئے حضرت عثمان داماد محمد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی حضرت عثمان ذبن الرین حضرت عثمان با حیا جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں اور جس کے بارے میں رحمت تو عالمی فرمائے کہ معذر عثمان و با امباد کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو اللہ نے تیری جنت کا فیصلہ کر دیا تو آج حضرت عثمان کو پیاسا گھر میں شہید کر دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیت ہو گئی ہے لیکن بید کرنے والوں میں سب سے آگے وہ لوگ ہیں جو قاترین عثمان ہیں اور ہم نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ ان سے کساس لیا جائے حضرت علی خاموش ہیں بی بی عائشہ کو انتہا صدمہ ہوا سیدہ بے انتہا محبوب ہوئی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو فرامین رسول بھی یاد آئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تم پہ ایک امتحان کا دور آئے گا اور لوگ تیری خلافت کی کمیز کو تار تار کرنا چاہیں گے اتارنا چاہیں گے لیکن تم مت اتارنا اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رحمت عالم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد جو ہے پھر فتن کا دروازہ جو ہے وہ کھل جائے گا اچھا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم تھی آپ کی جو مہر تھی آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی مبارک تھی تو وہ انگوٹھی بھی تھی اور خاتم بھی تھی کیونکہ اس دور میں ایک رواج تھا کہ جتنے عجمی لوگ ہیں ملوک العظم ہیں وہ اس خط کو اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک اس میں مہر نہ ہو رحمت عالم نے وہ محر بنوائی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ تو بہرحال اسی کو پھر باہر جب خط بھیجے جاتے ملوک الاجم کو تو وہ محر لگائی جاتی حضور کے بعد وہ آپ کی انگوٹھی مبارک حضرت ابو بکر کے پاس رہی حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو ہے وہ انگوٹھی حضرت عمر کے پاس رہی حضرت عمر کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس ہے یعنی جو بھی خلیفہ بنتا رہا وہ انگوٹھی مبارک منتقل ہوتی رہی حضرت عثمان اتفاق کی بات ہے کہ پیر علیس ودینہ ونورائے کنویں کے کنارے پہ بیٹھے تھے تو آپ نے اس کو ہاتھ سے نکال کے تھوڑا سا دیکھا کہ میں دیکھ لوں اس کو ذرا صاف کر لوں تو آپ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گر گئی اور کنویں میں گر گئی اس کے بعد بڑی تلاش کی سیدنا عثمان نے اور بڑی محنت کی گئی لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی تو معلوم یہ ہوا کہ اس انگوٹھی کے گرنا بھی ایک اشارہ تھا آنے والے فتنوں کی طرف کہ جب یہ انگوٹھی گر جائے گی تو ایک لحاظ سے پھر حکم جو ہے وہ ہل جائے گا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں قصہ موجود ہو تو بی بی عائشہ کے سامنے یہ ساری روایات تھیں تو بی بی صاحب بہت ہی پریشان ہوئیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دروازہ تھا آج دروازہ ٹوٹ گیا حضرت طلحہ حضرت زبیر یہ سارے آپ کے عزیز تھے تو آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا حل کیا ہو انہوں نے کہا کہ بی بی اصل بات یہ ہے کہ اب اس وقت کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ قاتلین عثمان سے کسانس لیں ان کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں شریعت کے مطابق اور پھر جا کے امن و امان اور استحکام ہوگا مرنتون کا تسلط ہو جائے گا پھر اسلام خطرے میں پڑ جائے گا آپ کی ذات کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی شخصیت نہیں جو دباؤ ڈال سکے کیونکہ آپ کو بہت لبوں میں نہیں حدور بی تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کر سکتے تو اب پی پی عائشہ کو ان نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ سے سیدھا بدینہ منورہ نہ جائیں کیونکہ اگر ہم آپ کے ساتھ بدی جاتے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمیں بھی وہ پکڑیں کیونکہ ہم ان کو روکتے رہے کہ حضرت زبان کو شہید نہ کرو لیکن انہوں نے ہماری نہیں مانی اور ہم جان بچا کے مکے آئے ہیں اب اگر ہم پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں تو صاف بات ہے کہ ان کا تسلط ہے ان کا کنٹرول ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالان مجبور ہیں اور گرے ہوئے ہیں ان کے اصل میں بیوی صاحب نے فرمایا تو پھر اس کا حل کیا تو وہاں جو اومی صاحب آپ موجود تھے انہوں نے کہا اس کا حل ایک ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے مدینہ منورہ جانے کے آپ بسنا جائیں بسرا میں جانے کے بعد یہ ہے کہ اب رسول ہیں اور عقیدت والے لوگ ہیں تو وہاں اتنی طاقت کم جمع ہو جائے گی کہ حضرت علی کو اندازہ ہوگا کہ ان کے پاس بھی ایک قوت ہے میں ان کی بات مانوں اور اگر حضرت علی کو کوئی کمزوری ہے تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جا سکے مقصد تو کساس ہے اور تو کوئی جھگڑا ہے نہیں تو بہرحال بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی ہو گئی اور بی بی صاحبہ ان کو ساتھ لے کر اور ان پہ سوار ہو کے آپ نے سفر جو ہے اب بسرے کی طرف شروع کر دیا بسرا اب بھی مشہور ہے بسرا کوفہ عراق کے اندر شہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخالفین نے دشمنا عثمان نے خبر دی انہوں نے کہا کہ حضرت علی اگر آپ نے ابھی سے کنٹرول نہیں کیا تو بیشت ایک عظیم طاقت بن گئی ابھرے کی وہ تو رسول سور ہے وہ اماد المومنین ہے پھر عالمہ ہے ذکیہ ہے بات کرنا جانتی ہے اگر انہوں نے حضور کے صحابہ کو خطاب کیا تو صحابہ تو ٹوٹ پڑیں گے اور پھر مدینے سے بھی لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تمہاری خلافت چھیننا چاہتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہوں نے کہا تو پھر مجھے کیا کہ کہا فوراً آپ لشکر خوشی کریں آپ فوج لیں کہ چلے تاکہ بجائے اس کے بس پہنچ جائیں اپنی فوج بنا لیں اپنی تیاری کر لیں تو پھر تو مقابلہ مشکل ہو جائے گا ان کے پہنچنے سے پہلے ہم ان کو پکڑ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فوجوں کو تیار ہونے کا حکم دے دیا لیکن آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں اہل سنت والجماد کی کتابیں بھی اور اہل تشیعوں کی کتابیں بھی کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے آگے حضرت علی سے کہا کہ حضرت آپ غلطی کر رہے ہیں آپ کبھی لشکر کشی نہ کریں آپ کبھی فوج لے کے نہ جائیں کس کے مقابلے پہ جائیں گے اپنی اماں کا مقابلہ کریں گے امہ بہادر بنی کا مقابلہ کریں گے اور پھر قیامت والدین حضور کو کیا جواب دیں گے آپ آپ بالکل لشکر خوشی نہ کریں اور یہ تو ایک بات ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے آپ دو آدمی منتخب کریں وہ جا کے بھی عائشہ سے بات کریں کہ اماں کیا چاہتی ہو کیوں بلا وجہ بات کو بڑھا رہے ہیں آپ لوگ فاط ختم ہو سکتی حضرت علی علی اللہ تعالی عنہ پہ اتنا دباؤ تھا کہ انہوں نے حضرت حسن حسین کی بات بھی نہیں مانی حضرت عبداللہ اللہ ہم نے جفل کی بات بھی نہیں مانی عبداللہ نے باس کی بات بھی نہیں مانی اور فوج لے کے نکل پڑے لیکن حضرت حسن حسین ساتھ نہیں گئے انہیں کہا ہم بھی عائشہ کے مقابلے پہ نہیں گئے بہتر وہ بھی ہم کیسے مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو گئے اچھا بی بی عائشہ بھی بسرے کے قریب پہنچ گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں بھی پہنچ گئیں تو اب بالکل جب آمنا سامنا ہو گیا تو بسرا سے بھی لوگ آ گئے بی بی عائشہ کی مدد کے لیے تو اب جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بات تو بڑھ رہی ہے انہوں نے حضرت کہ صحابی ہیں ان کو بھیجا کہ تم جا کے بی بی عائشہ سے بات کرو اچھا ہوتا کہ بہ مدینے سے نہ نکلتا لیکن چونکہ اب ہم مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں اور بات ختم کی اب واپس جانا جو ہے وہ بھی مشکل ہے تم جا کے بی بی عائشہ سے پوچھو کہ بی, بی صاحبہ کیا چاہتی ہیں آپ اور اگر انہوں نے بات کر رہی تھی تو مدینہ منورہ آ کے میرے ساتھ بات کرتی نا کہ بسرا جا کے اپنی قوت بنائے حضرت کینا کا تشریف لائے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی انہ پردہ کے پیچھے بیٹھی تھیں انہوں نے آ کے سلام کیا انہوں نے پوچھا کہ مدعن رید عائشہ مد ترین مدین کیا چاہتی ہے انہوں نے کہا بُنیہ السلام کیا میرے بیٹی میں تو اصلاح چاہتی ہوں میں تو سلو چاہتی ہوں ہمارا تو صرف ایک مطالبہ ہے کہ قاتل نے عثمان کو پکڑا جائے اگر خلیفہ رسول اسی طرح شہید ہوتے رہے اور قاتل دندناتے رہے پھر تو کوئی کرسی پہ نہیں بیٹھے گا اگر خلیفہ راشد کو شہید کر دیا جائے اور قاتلان عثمان جیسے لوگوں کو کھلی چھٹی ہو کہ وہ پھر رہے ہوں مدین منڈولا میں ان کا کنٹرول بھی ہو اور قاتل ہنستے ہوں اور دم دلا کے پھرتے ہوں اور اس کا مانا یہ ہوا کہ پھر تو کوئی خلیفہ نہیں بچے گا اور دیکھو بی بی عائشہ کی بات کتنی سچی تھی اس کے بعد تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر چھٹا خلیفہ مسلمانوں کا شہید ہوا پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اس دور سے لے کر آ تک کہ ہر چھٹا خلیفہ لازم شہید کیا گیا وہی بات جو بھی ایکشن نے اس وقت کی تھی کہ اگر آج اگر کاتلو کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو بکس میں دروازہ ہی کھول گیا تو میں صرف یہ چاہتی ہوں نہ جنگ چاہتی ہوں نہ ہمیں خلافت کی ضرورت ہے ہمیں حضرت علی کے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنانا ہے حضرت علی تو دعوت محمد ابصفا ہیں زوج فاطمہ ہیں ابل حضن ابو حسین ہیں ہم تو سب سے پہلے ان کی بعت کریں گے تو حضرت کین کا جب آئے انہوں نے حضرت علی سے نے کیسے کھڑا انہوں نے کہا کہ دیکھو دوبارہ جاؤ اور بی بی عائشہ سے جا کے یہ کہو کہ حضرت علی تمہارے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح تم یقین کرنا چاہو وہ اس سے اعتماد لے لو سب سے پہلے بعد کر کے اپنی پوری طاقت جو ہے مجھے دو میرے ہاتھ پاؤں مضبوط کرو مجھے استحکام نصیب ہو ابھی مجھے مدینہ مڈبرا پر پورا کنٹرول نہیں ہے وہ نہیں لوگوں کا کنٹرول ہے جو قاتلان عثمان ہیں میں اگر ان سے بدلہ لیتا ہوں تو مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ ان سے کس ہاتھ لے سکوں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ میری بیعت کریں آپ کے جتنے لوگ ساتھ ہیں حضرت طلاح ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر ہیں جتنے لوگ ہیں اور بسرا کے لوگ ہیں وہ سارے میری بیعت کریں تاکہ کاتلانے عثمان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اب حضرت علی کی خلافت مستحکم ہو گئی ہے اب سب نے حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے تو اس کے بعد مجھے سو دو سو آدمی کا پکڑنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا ورنہ اس سے پہلے میں ان کو کچھ نہیں کہنا تو بی عائشہ کو جب اطلاع بھی نہیں انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے سری میں راضی ہوں ہمارا مقصد تو صرف قصہ سے عثمان ہے اور مال تو کوئی اتار پھائی نہیں ہم راضی ہیں چلیں پھر مدینہ منہ والا چلتے ہیں اور وہاں جا کے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اب قاتلا نے کا گراؤ جو تھا انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو پھر ہماری بہت یقینی ہو گئی کہ اگر سیدہ عائشہ نے حضرت علی کے ہاتھ بیت کر لی تو اس کا من ہے کہ تمام ام بہادر بنین اس کے ساتھ ہوں تمام اہل مدینہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گے ارباب حلو اقد حضرت علی کے ساتھ ہوں گے کوفہ بسر حضرت علی کے ساتھ ہوں گے مکہ حضرت علی کے ساتھ ہوگا تو پھر تو ہم نہیں زندہ رہ سکتے پھر حضرت علی ہمیں نہیں چھوڑیں گے حضرت علی تو مجبور ہیں ورنہ علی کہا حضرت عثمان کا کے ساتھ چھوڑتے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں انہوں نے اس کا ایک حل سوچا انہوں نے حل یہ سوچا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تیار کرو پچاس ساخت رات کو جب سب لوگ آرام سے سو جائیں تو وہ جا کے بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کر کرتے اور پچاس ساٹھ آدمی ایسے ہوں جو رات کی تاریخی میں حضرت علی کے کی کیمپ پہ حملہ کر کرتے اور جو بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کریں وہ کہیں کہ جا جیش علی علی کا لشکر آ گیا علی کا لشکر آ گیا غداری کی حملہ ہو گیا اور جو علی کے لشکر پہ حملہ کریں وہ کہیں جا جیش عائشہ عائشہ کا لشکر آ گیا عائشہ نے غداری کی نوز ملّلہ اس طرح انہوں نے اپنے آدمی تیار کیے حضرت علی مطمئن بی بی عائشہ مطمئن وہ تو جناب اپنے اپنے کیمپو میں بڑے آرام کی نیند سو گئے کہ اللہ کی مہربانی کرتی مسئلہ حل ہو گیا تمام صحابہ سو گئے کہ اللہ کا شکر ہے وہ جو ایک ٹینشن تھی ختم ہو گئی اینڈم ٹائم پہ جناب تلواریں سوتے ہوئے پچاس آدمی اندھیرے میں ٹوٹ پڑے اور جیش, اور جیش اور جیش اور جیش اور جا جیش علی جا عائشہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی نیند سے اٹھتا گیا ہتھیار پکڑتا گیا اور لڑائی شروع ہو گئی ہزاروں اصحاب رسول جو تھے وہ شہید ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمین اور دشمنوں کی چال جو تھی وہ کامیاب ہو گئی آج بھی آپ دنیا میں کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایسے اپنے رانو پہ بیٹھ کے ہاتھ مار رہے ہوتے تھے افسوس سے اور کہتے تھے کہ میں کیا جواب دوں گا میں کیسے سرکار دو عالم کے سامنے جاؤں گا اور بی بی عائشہ کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا تو اس لیے اب دیکھنا چاہیے کہ یہ جو حکم ہے گھر میں رہنے کا اگر بی بی عائشہ کے باہر نکلنے سے استدلال کیا جائے تو پہلے تو دیکھا جائے نا کہ بی بی عائشہ کے حالات کیا تھے وہ تو ہساسی عثمان کے لیے کھڑی ہوئی آج بھی اگر کسی عورت کے بھائی کو خاندان کو قتل کر دیا جائے تو اس کو اسلام حق دیتا ہے وہ کورٹ میں جائے عدالت میں جائے مقدمہ کرے مطالبہ کرے اپنی کوئی پابندی نہیں لیکن اس کو دلیل بنا کر یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ عورت کرکٹ کھیلیں یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ ہم فٹ بال کی ٹیمیں بنائیں یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ کاسٹیوم پہن کے جناب وہ سمندر کے کنارے پہ اٹکیلیاں کریں یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ کلب میں آ کے اپنے حسن کی نمائش کریں یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری محفل شم محفل بنے یہ کون سی دلید ہے ان میں سے کتنے کا باپ شہید ہو گیا ہے کہ ان کے قصاص کے لیے پڑ رہی ہے اسی لیے ایسے ہیں اور پھر یہ دیکھو کہ اس کے باوجود کہ وہ بی بی مجبور ہے پہلے سے مکہ گئی ہے اس کے باوجود بی بی صاحب روتے روتے اور حداں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ ہے میری تمنا تھی کہ میں بھی حضور کے روزہ مبارک میں دفن ہو جاتی لیکن میں نے جو غلطی کی تھی اس وجہ سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں روزۂ رسول میں کیسے دفن ہوں اسی لیے بی بی ایشا نے فرمایا حکم دیا کہ میری موت کے بعد مجھے جنت بکی میں دفن کیا جائے چونکہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں میں نے اس آیت کی خلاف ورزی تو کی ہے گھر سے باہر تو نکلی ہو چاہے میں مجبور تھی چاہے میں حق پہ تھی لیکن کرنا بھی ہوئی اسے گنڈنا تو بی بی صاحب اگر تو ساری زندگی اپنے نکلنے پر ندامت رہی ساری زندگی بی بی صاحبہ کو احساس رہا افسوس رہا کہ میں نے کیا کیا مجھے باہر نہیں جانا چاہیے تو اس لیے ایسی آیتوں سے اس بدلال پکڑنا جو ہے وہ جہالت ہے اور غبابت ہے اور شقاوت ہے اللہ کا حکم ہے عورت کی شان اسی میں ہے اللہ نے عورت کی عظمت اسی میں رکھی ہے کہ عورت اللہ تبارک و تعالی نے ایسا قیمتی ہیرا بنایا ہے کہ جس کو جتنا سنبھال کے رکھو گے جس کو جتنا پرتوں میں رکھو گے جس کو جتنا حفاظت سے رکھو گے اتنا اس کی چمک میں اضافہ ہوگا کیونکہ عورت کا حسن جو ہے وہ حیا کا نام ہوتا ہے حسن بے حیائی کا نام نہیں ہوتا ہے حسن آبادگی کا نام نہیں ہوتا ہے حسن فیشن کا نام نہیں ہوتا ہے اللہ نے جو حسن و جوال دیا ہوتا ہے وہ تو حیا کا نام ہے وہ تو عزت کا نام ہے وہ عفت کا نام ہے وہ عصمت کا نام ہے لئے اللہ نے حکم دیا وہ کرن تیونا بلا تبر تبرجاہ وکمن سلادہ و عتی زکاتا و عطع رسول کے بعد اب جناب اس میں دیکھیں گے اللہ نے ایک تو حکم دیا کہ گھر میں رہے دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر کبھی نکلنا پڑے اور اس کو گھر سے نکلنے کے لیے شران جائز ہے نماز کے لیے جائے جائے اچھا گھر میں کوئی نہیں ہے سودا سرف لینا ہے جائز ہے گھر میں کوئی نہیں ہے چھوٹا بچہ ہے وہ سکول چھوڑنا ہے جائز ہے مجبور ہے اسی لیے لیکن شرط یہ ہے کہ جب نکلے والا تب نا تبر روجل کہتے ہیں کسی جیسے کہتے ہیں برج برج بنا ڈا مز سے نظر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مینار نہ بنائے کہ سب کی نظریں اس کی طرف آئیں وہ اپنے لباس کو اپنے سنگار کو اپنے زیورات کو اس انداز میں پہن کے نہ نکلے کے لوگوں کی نظریں اس میں پڑیں وہ اپنی چال اور ڈھال کو اس انداز میں نہ بنائے کہ لوگوں کی نظر پڑے کہ بھئی یہ کون مستانی چال چل رہا ہے ہاں. اس لیے یہ حکم آ گیا بلّہ تبرجن تبرجن ظاہری جاہریہ کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جو وہ تہذیب تھی اس وقت وہ جاہریت تھی اسلام سے پہلے بھی جاہلیت تھی اور ان کے اندر یہ کھلا تھا تبرج تھا سکول تھا کوئی پردے کا لحاظ نہیں تھا وہ اپنے جسم کی بدن کی زیورات کی ہر چیز کی نمائش کرتی تھی اللہ نے اسے روک دیا اور تیسرا حکم یہ دیا کہ بھئی ان چیزوں پہ عمل کرنا شریعت پہ قائم رہنا اللہ رسول کے حکم پہ قائم رہنا پردے پہ قائم رہنا اس کا طریقہ کیا بھر میں اکیم نسلا نماز قائم صاحب چونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ بندے کا سلا ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ بندے کا رب تو ہو جاتا ہے سلت البین البد و بین الرب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑ جاتا ہے اور نماز جو ہے وہ ذکر ہے نماز جو ہے وہ فکر ہے نماز جو ہے وہ میراج مومن ہے نماز جو ہے وہ دربار خدا بندی کی حاضری ہے تو جب پانچ وقت آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا لازمی بات ہے کہ اس کے اندر تبدیلی تو آئے گی لازمی بات ہے کہ گناہوں سے نفرت تو آئے لازمی بات ہے کہ بھلائی سے محبت تو آئے لازمی بات ہے کہ اہم اللہ ہر جگہ آپ کو یہی حکم ملے گا جیسے یہاں آ ہے ہیں اکیمت سلام تو ہر جگہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ سندو اللہ نے یہ بھی کہا کہ مار چیز کو آپ نے قائم کرنا مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹاور ہے مینار ہے ہم نے اس کو قائم کرنا ہے قائم ہے نا کھڑا کرنا ہے تو آپ کھڑا کیسے کریں گے اگر ذرا بھی ٹیڑا ہوگا تو کھڑا کیسے ہوگا تو یہ تو تب کھڑا ہوگا کہ یہ ہر طرف سے بالکل اپنے اس زاویے پہ کھڑا ہوں اپنے ذرا سے میدان ہوا کہ آپ دیکھتے نہیں بڑی سی بڑی مضبوط بلڈنگ ذرا سی بھی اس میں میلانا شروع ہو کر او گئی بڑی, گئی بڑی. تو قائم کرنے کا معنی علماء نے فرمایا کہ قائم نواز کرنے کا معنی یہ ہے کہ اداؤہ بشرو و وار کا نہا کہ نماز کو اس کے شرائط اس کے ارکان اس کے فرائض اس کے واجبات اس کے سنن اس کے مستحبات اور اوقات اس میں اس طرح ادا کرنے کا نام ہے قائم کرنا اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی جب سورج نکلنے لگا آپ نے اصر کی نماز پڑھی جب سورج ڈوبنے لگا اچھا آپ کی نیند کھل گئی تو آپ نے پڑھ لی نیند نہیں کھلی تو چلو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں گے تو یہ قائم کرنا نہیں ہوتا ان نسلاد کا نہ کتاب ان کہ نماز کو ان کے اوقات میں اور ان کے شروع والے کام سے بغیر اردو کے پڑھ دیں گے نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور بغیر تلاوت کے بغیر رقو سجود کے نماز نہیں ہوگی تو نواز کے شروع ہیں ارکان ہیں اوقات ہیں حدود ہیں ضوابط ہیں اس کے مطابق پابندی کے ساتھ جب نواز پڑھیں گے تو یہ ہوگا نواز کا قائم کرنا تو اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیا وہ عکیم نسل تھا اچھا علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ مبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اور قرآن کو سمجھیں اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا آیت تقریب آیات تخیر کیا تھی کہ بی بیبیوں نے حضور سے خرچ لگتی تھی نہ مطالبہ کرتی تھی حضور ناراض ہو گئے حضور نے قسم کھا لی کہ میں بی بیبیوں کے پاس ایک مہینہ نہیں آؤں گا تو اس کے بعد وہ آیات تقیر اتری تھی کہ اللہ کے نبی بھائی بی بیوں کے سامنے مسئلہ رکھ دیں کہ بھائی اگر تمہیں دنیا چاہیے اگر تمہیں دنیا کی عزت اور دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ مجھ طلاق لے لو اور میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے عزت کے ساتھ رخصت کرنے پہ تیار ہوں اور اگر مجھے چاہتی ہو انکن تو رجن اللہ و رسول دار الآخرہ اگر تمہیں اللہ چاہیے اللہ کا رسول چاہیے دار آخرت چاہیے تو پھر تو گزارا کرنا ہوگا تو اس وقت عالم یہ تھا کہ حضور کے گھر میں بستر نہیں تھا حضور کے گھر میں ایک مشکی پانی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا ہے چٹائی یا ایک چمڑے کا ٹکڑا اس کو ڈبل کر کے بچھا دیا تو بستر بن گیا ایک چمڑے کا سرانہ جس میں کھجور کا جال بھرا ہوا تھا یہ حضور کا سرانہ مبارک تھا تو جب یہ عالم تھا جب یہ عالم تھا تو زکات بی پی کہاں سے دے گی ان کے تو گھر میں اپنے کھانے کہیں نہیں تھا تو اللہ فرمانے وہاں تین اجزا تھا تو اس سے اشارہ ہوا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں بھی دولت دے گا اللہ تمہارے گھروں میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیں گے اللہ تبارک و دولت تمہیں بھی اتنی مال دیں گے حتہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بی بی عائشہ کے پاس ایک دن اسی ہزار درہم آیا ایک دن میں اسی ہزار درہم اس دور میں آج کا اندازہ کر لیں گے مارکیٹ ویلو کے حساب سے کیا بنے گا کہ اسی ہزار درہم آج سے چودہ سے چھبیس سال پہلے اور شان دیکھیں کہ صبح کو وہ پیسے پہنچے بی بی صاحبہ روزے کے ساتھ تھیں جب افطار کا وقت آیا تو سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے اور پانی تھا اور آپ کی کنیزہ نے عرض کیا آپ کی کنیز نے عرض کیا کہ امہات المؤمنین بی بی صاحبہ اگر ایک دن ہی کم از کم ہمیں دے دیتی دو دن ہم دے دیتی آج تو کم از کم ہم گھر میں کوئی کھانا وانا بنا لیتے کو گوشت لے آتے کچھ پکا لیتے تو بھی نہیں تم یاد کرتی تو دے دیتی دی تم نے یاد نہیں کیا مجھے تو خیال رہا نہیں کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے اسی ہزار در ہم ایک دن میں خیرات ہو گیا پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن جو بات کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت اللہ والغیوب ہیں وہ جو بات فرماتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے اور ہونی ہوتی ہے وہ آتی ن سکاتا وہ آتی پہلے اچھا اس کو سمجھے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے کبھی حکم عام ہوتا ہے بعد میں تخصیص ہوتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے خاص خاص چیزوں کا ذکر کر کے پھر عمومی حکم دے دیا جاتا ہے عمومی حکم دے دیا جاتا ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ بیٹا مدرس سے جایا کرو محنت کیا کرو پڑھا کرو آ اچھے کپڑے پہنا کرو اسلام کے بھائی اپنے اللہ اللہ رسول کی کا بس ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو تو یہ ایک طریقہ خطاب ہے کہ پہلے خطاب اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ کرنفی بوتی یعنی خطاب کا انداز دیکھیں نا آزواج کا مقام دیکھیں پہ مت یا النبی ان کا من النساء ان قل فلا تفزان بالقول فلا فیت بالقول کل بھی مزن فی مرض بھی مرزون مرض کل نو وہ کرنفی بوتن <تِكُنَّا> پہلے خطاب فرمایا کہ یا نساء نسا نبی کی بیوی بی اور تم کوئی دنیا کے عورتوں کی طرح ہو تمہارا تو حیا نہیں ڈالا ہے تمہارا تو عزمتی نہیں ڈالی ہے اور اس کے بعد فرماتی ہیں وہ کرنفی بکن <تِكُنَّ> پہلی ہدایت یہ بھی تھی کہ کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کریں جب بات کریں پہلے تو بلا ضرورت بات ہی نہ کریں اور اگر بات کریں تو لہجے میں نرمی نہ ہو لگاوٹ نہ ہو بات کے اندر کسی قسم کی کوئی اندیشہ اوہام بھی نہ ہو تاکہ کسی کے دل میں کھوٹ ہے تو وہ بات کی نرمی سے غلط اندازہ نہ لگا لے مالی بھی کل بھی مرزن وکول نولم معروف اور خدا کی شان دیکھیں گے بیبیوں کی اللہ کے قرآن پہ عمل کا کیا عالم تھا کہ صرف بندے کے عورت کے بدن پہ پردہ نہیں عورت کی آواز پہ بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و ودال نے حکم دیا کہ بڑی شان ہے بیویوں کی وہ نبی کی ماں بن سکتی ہے وہ نبی کی بیٹی بن سکتی ہے وہ نبی کی بیوی بن سکتی ہے, بن سکتی ہے بہن بن سکتی ہے لیکن نبی کی امام نہیں بن سکتی بس مسجد کی امام نہیں بن سکتی وہ معذل نہیں بن سکتی وجہ کیا ہے کہ اس کے بدن پہ بھی پردہ ہے اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے اس لیے بیوی بی صاحب یاد کہتی ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد آیت حجاب کی اترنے کے بعد اگر حضور کی بیویاں کبھی بات کرتی تو آگے منہ کے ہاتھ رکھ لیتی تاکہ صحیح آواز کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ کون بول رہی ہے یہ پتا ہی نہ لگی ہے تو پھر ازواج رسول کا مقام تھا کہ اپنی آواز کو بدلنے کے لیے آگے آبھا رکھ لیتے اسی لیے اللہ نے فرمایا اور اس کے بعد وہ کر نبی بکنا اور یہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو حالانکہ یہ وہ گھر ہیں جس کو اللہ نے فرمایا تھا بو تنبی میرے نبی کے گھر ہیں وہاں پر میں بوئلہ کھولوں بوتن نبی نبی کے گھروں میں ایسے نہ آیا کرو جب تک کہ اجازت نہ ملے جب تک کہ حضور سے عزن طلب نہ کرو اور یہاں فرماتی ہیں بوتی کنہ یہ گھر تمہارے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے نبی کی بیویوں کو کتنا بڑا مقام دے دیا ہے اور علماء نے فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جیسے اب تم نبی کی بیویاں بی ہو اب تو تم نے قیامت تک نبی کی بیویاں بی رہنا ہے یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد تم کچھ دوسری شادی کر لو حضور کے بعد بیوہ ہونے کے بعد گزار کے گوش ہے نہیں نہیں اب تو تم امترم و ہو اب تو تم تمام امت کی مائیں ہو حضور کی تمام امت کے مرد جو ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں تو بیٹوں سے شادی تھوڑی ہوتی ہے اس لیے فرما دیا کہ اس کے حقیم فرمائے وہ کر نی بو تک علماء نے فرمایا اولا کا اشارہ کر کے اللہ پاک نے اشارہ فرما دیا کہ جاہلیت یا اہرا کا دور بھی آئے گا جیسے حضور کے زمانے سے پہلے جاہریت اولا کا دور تھا ایک وقت آئے گا جب جاہریت اہرا ہوگی آج وہی دور دیکھ لیں ہر جگہ عورت جو ہے ہر جگہ عورت آگے ہے ہر جگہ عورت جو ہے وہ کوئی دنیا کا فیشن کوئی دنیا کا پروڈکٹ کوئی دنیا کی یعنی دوری آل کی سگریٹ کی ڈبی نہیں بک سکتی جب تک عورت کا فوٹو نہ لگایا جائے یعنی آپ اندازہ فرمائیں وہ سمجھتے ہیں عزت ہو رہی ہے یا دلیل کیا جا رہا ہے عورت کو اسی طرح آپ دماغ میں ایک بات یاد رکھے کہتے ہیں نا کہ یورپ نے بڑے حقوق دیے ہیں یوروپ نے عورت کو عورت سمجھ کے حقوق نہیں دیے ہیں ایک بات ہمیشہ دماغ میں عورت کو مرد بنا دیا ہے مرد کو حقوق دے رہے ہیں عورت کو تو حقوق ہی نہیں دیے انہوں نے. انہوں نے تو عورت کو مرد بنا دیا عورت عورت ہی نہیں رہی تو عورت کے حقوق تو تب ہوتے پہلے تم اس کو عورت بناؤ عورت سمجھو پھر اس کو حقوق دو یہ حقوق صرف اسلام نے دیے اور کسی نے نہیں دیے اسلام نے حقوق دیئے ہیں کہ بیوی کا یہ حق ہے ماں کا یہ حق ہے بیٹی کا یہ حق ہے بہن کا یہ حق ہے متلک عورت کا یہ حق ہے یہ حقوق صرف اسلام نے دیے ہیں وہ تو کیا یہ کیا حق ہوا کہ چلیے کیونکہ مرد بھی گاڑی چلاتا ہے تم بھی ڈرائیوری کرو مرد بھی کلرک ہوتا ہے تم بھی کلرک بنو مرد بھی ٹائپسٹ ہوتا ہے تم بھی ٹائپسٹ بنو مرد بھی سیکٹری ہوتا ہے تم بھی سیکٹری بنو مرد بھی ٹیلیفون آپریٹر ہوتا ہے تم بھی ٹیلیفون آپریٹر بنو بلکہ نبو زب اللہ اب تو یہ ہو گیا نا کہ جتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں نا ان کے دفاتر میں کاروبار چلانے کے لیے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ کے دفتر میں رکھی جاتی ہیں کہ کوئی ہمارے کاروبار کے لیے نہ آئے تو اس کو دیکھنے کے لیے تو آئے کم از کم دفتر میں تو آئے نا تو تمہیں کوئی حقوق تو نہیں دیے جا رہے تمہارے حقوق تمہارے حقوق میں تو ڈاکا ڈالا جا رہا ہے تمہیں مرد ہونے کے عورت ہونے کے بجائے مرد بنایا جا رہا ہے اسلام نے تمہیں حقوق دی دیے اس لیے اسلام اس کے بعد فرماتی ہیں واقف نسلات <الصَّلَات> و آپ <دَدَّقَات> یہاں سے اشارہ ہو گیا کہ جب نبی کی بیویاں بغیر نواز کے نہیں چھوٹ سکتی تو کسی عام عورت کا کیا بقام ہے کہ نواز نہ پڑھے اللہ کے نبی کی بیبیاں اللہ قربا نے نواز قائم کرو اپنے اپنے وقت میں شروع تو ارکان کے ساتھ آ کر بآکات اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب صاحب علی بنائے کم سے کم مسجد میں تو یار آپ تو پڑھے دیکھے لوگ ہیں اس کو آپ وائبریشن پہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی بہت زیادہ ایسا ہو تو آدمی ہاتھ پہ رکھ لیتا ہے ایسی جگہ تاکہ کوئی ایسی ہو تو وہ رہ نہ جائے مسجد کے اندر بہت سیکھی انہ الحراج دشمن نے تو خیر چال چلی ہے لیکن اس کی چال کو ناکام کرنا تو ہم مسلمانوں کا کام ہے جہاں تالی بجانا منع ہے اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کی نماز کیا تھی وبا کار سلا تو ہمبئی تھی لامقا انوتس دیا تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے اور آج ہم باقی تھا میوزک لگا کے بیٹھے ہوتے اور میوزک بھی ایسے گندے ایسے زلیل ایسے شہبت انگیز کے جن کا آدمی تصور نہیں کر سکتا اچھا ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا ایک یورپ کا آدمی مجھے میرا امیرکا کا تھا یا لندن کا تھا اس نے کہا جی آج میں نے حتیم میں اور بین الرکنین یعنی رکن حجر سورج رکن امانی کے درمیان فجر کی نواز کے اوقات میں میں نے دیکھا کہ جب ایک آدمی کے موبائل پہ وہ آیا میوزک چلا تو وہ بالکل وہ سروس تھی جو عیسائی اپنی عبادت کے وقت گرجوں میں لگاتے ہیں نہ وہی لگی وہ جو اس قسم کا ان کا ایک میوزک ہوتا ہے نا جب وہ سروس کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اس وقت وہ چالو ہوتا ہے تو بالکل وہی جو تھا وہ لگا اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل والا جانتا بھی نہ ہو موبائل والے بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو چونکہ آج کل موبائل ہو گیا سستا دشمن نے جو چیز پھیلانی ہو نا اس کو سستا کر دیتا ہے ہر آدمی کی اب پہنچ میں آ گیا جب تک یہ نہیں تھے کہ لوگ مر تو نہیں رہتے لیکن اب چونکہ سستا ہو گیا ہے ہر آدمی خرید رہا ہے ماشاءاللہ اور جس کو دیکھو جناب کابت اللہ کا طواف ہے تب بھی موبائل ہاتھ میں حج حجر پہ کھڑا ہے موبائل ہاتھ میں ہے حتیم کے اندر کھڑا ہے موبائل ہاتھ میں ہے ہاتھ میں اب الجنہ میں نواز پڑھ ہے رود رسول اللہ پہ جہاں حکم ہے کہ آواز اونچی ہو تو تمہارے عمل تباہ کر دوں گا وہاں یہ گانا لگا کے بیٹھا ہے جہاں حکومت کے لاترفاسواتی جہار ملباض <لِبَادِن> اور امان نے لکھا کہ مدینہ میں جا رہے ہو یا چل رہے ہو ریاض الجنہ میں سلام پڑھنے کے لیے تو اپنے پاؤں آرام آرام سے رکھو کہ پاؤں دھپ دھپ نہ کریں اس آواز میں بھی خدا کہیں نہ پکڑ لیں حضرت امیر الدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبی میں آواز آئی اپنے سنا کون ہے یہ لوگ پکڑ کے لیا ہو اس کو لے آئے شہبہ میں تمہ کون ہو تم انہوں نے کہا نہ رہنے والے ہیں آپ نے تما بن آد مدینا خدا کی قسم اگر تم مدینے کے ہوتے تو آج عمر تمہیں درے مار مار کے ٹھیک کر دیتا تم باہر کے آدمی ہو اسے معافی دیتا ہوں خبردار اونچی آواز سے جھگڑا کر رہے ہو بس یہ میں جھگڑا کا جھگڑا انسان ہے نا اسے میں آ جاتا ہے قابو نہیں رہتا لیکن کہا یہ ہے کہ ہم خود چاہے کہ کون سا ہم نے میوزک جو ہے کون سا لگانا خود چائس اگر وہ نہ ملے تو باقاعدہ کمپیوٹر سے جا کے وہ ڈلواتے ہیں بےچارے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں اندر للہ ہے راجیون یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے حال پر ہم فرما دے جب ہمارا یہ حال ہے تو لوگ حضور کی گستاخی نہیں کریں جب ان کو پتہ ہے کہ ان کا تو ہر مسلمان خود گساخ رسول ہے خود حضور کی گستاخی کر رہا ہے حضور کے حکم کے خلاف ارضی کر رہا ہے کابۃ کعب شا... اللہ کی توہین کر رہا ہے مدین منڈورہ کی توہین کر رہا ہے طواف کی توہین کر رہا ہے تو ہم بھی کارٹون شاپ کے مزید ان کو چھیڑے ان کے زخموں پہ مزید نوک انڈیل دے جلے گا تو وہ بے جس کے دل میں ایمان و اسرام تو اس لیے بڑا خیال رکھیں اب دیکھیں نبی کی بیوی بی ہے اب جامع حکم آ گیا بات ان اللہ رسولہ ہر کام میں اللہ کی ادا اور اللہ کے رسول کی دادا ان نمای دجسا ما يطلا في من آيات اللہ مسلیہ سید اللہ, اللہ, اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد قبا صلی تعالیٰ ابراہیم ابراہیم خامی Uh, کہتا ہے کہ ایام حج میں عرفات اور منا میں لوگ قصر نماز پڑھتے ہیں ایک تو آپ نے قصر کی قصر ہی نکال دی ہے جس نے لکھا ہے نا اس نے قصر کی قصر نکال دی کاف کابے والے سے کثر لکھی کاف نقطے والے سے قصر ہوتی ہے ہمیشہ یہ یاد رکھا کریں تو اچھا آپ خدا کی شان دیکھو کہ جب ہمیں قصر اور کثر کا پتہ نہیں مسئلہ پوچھیں گے اختلافی تو سمجھے گا کون بھائی پہلے ہمیں اتنا تو پتا ہو کہ قصر کیسے لکھا جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی آدمی اچھا لگتا ہے اور جس کو اتنا پتا بھی نہ ہو تو اس کا کیا علاج کیا ہوگا مجھے بتائیں تو اس لیے ہمیشہ اصول ہوتا ہے کیوں آدمی جواب تو تب دے کہ اگر میں استعداد بھی تو ہو نہ سمجھ رہے گی اس میں بھی تو استعداد ہونی چاہیے نا سمجھ رہے گی استعداد تو صاحب نے اپنی ظاہر کر دی تو بہرحال مسئلہ یہ ہے میرا بھائی کہ امام احمد ابن حمب الرحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منا ہو ارفاک ہو مصطلفہ ہو وہ کہتے ہیں آدمی مکے کا ہو مدینے کا ہو جو بھی ہو سب کثر پڑے یعنی چار رکعات والی نواز جو ہے دو رکعات پڑھیں اور قصر بھی ہو اور جمع بھی ہو یعنی عرفات میں جمع تقدیم ہو کہ پہلے لوہر پڑھیں اس کے بعد اثر پڑھیں اور دو دو رکعات پڑھیں اور اسی طرح پھر مزدلفہ میں پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے تو وہاں جمع تاخیر ہوگی اور وہاں جمع تقدیم ہوگی اور جتنے دن مینا رہیں وہاں بھی قصر پڑھیں یہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اور ان کی حجت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں آپ نے قصر پڑھی ہے مینا میں بھی مزدلفہ میں بھی اور ارف میں امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں حج جیسے فرض ہے نواز الگ ایک مستقل فرض ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بالکل حضور نے پڑھی ہے لیکن حضور تو مدیزے سے آئے ہیں مسافر ہیں چار دل حجا کو پہنچے ہیں مکے شریف میں آپ تو مسافر ہیں آپ نے تو ویسے بھی کسر پڑنی اور اسی طرح فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے کسر پڑھی اور آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ یا حال مکتم سلا تک ناقوب انسف کے مکے والے تم اپنی نماز کھڑے ہو کہ پوری کر ہم تو مسافر ہیں اس لیے آپ کو دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ فرماتے ہیں کہ نماز الگ فرض ہے حج الگ فرد ہے جو لوگ مسافر ہیں وہ تو لاز قصر کریں گے لیکن اگر کوئی مقیم مکہ ہے مکے کے رہنے والا ہے تو وہ نواز جو ہے پوری پڑھے گا اور اپنے اپنے اوقات میں پڑھے گا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی مزدلفہ میں ہر حال میں جمع کرے گا مزدلفہ میں جھوٹے الفاظ سے مغرب ارفات میں تو پڑھ نہیں سکتا تو ارفاظ سے نکلنے کے بعد لازمی بات ہے کہ اس کو تاخیر ہو جائے گی جب تاخیر ہو جائے گی تو مستطلفہ میں آ کے مغرب وہ عشاء کو جمع کرے گا لیکن وہ نماز پوری پڑھے گا اور ان کی دلیل پھر خلیفہ راشد حضرت عثمان کا بھی عمل ہے کہ حضرت عثمان جب حج پہ گئے تو آپ نے نماز پوری پڑھی صحابہ نے اعتراض کیا انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں حضور باد میں نماز قصر پڑی اور آپ پوری پڑھ رہے ہیں پر میں بھائی حل تو مکہ تھا اب تو مکے میں, میں نے گھر بنا لیا ہے لیکن میں تو مساغر ہوں نہیں میں کیسے کثر پڑوں باہر صورت اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور تمام کی نوازیں قبول منظور فرمائے اور انشاءاللہ اللہ سب کی قبول ہوں گی ائمہ کا اختلاف جو ہوتا ہے وہ علمی اختلاف ہوتا ہے نہ وہ نظا ہوتا ہے نہ ایک دوسرے کے خلاف تنز ہوتی ہے ان کا مقصد تحقیق ہوتا ہے